بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ حمد الشاکرین شکر کرنے والوں کی حمد۔ وصلیۃ و سلام علی خیر البریۃ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اور درود و سلام ہو مخلوق میں سے سب سے بہتر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر جو کہ یہ وہ طاہر ہیں فراعد نصف العلمی فرائض آدھا آدھا علم اس لیے کہ علم کا تعلق یا تو انسان کی زندگی سے ہوگا یا انسان کی زندگی کے بعد تو اس کا تعلق زندگی کے بعد کے ساتھ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرائض تم علم فرائض میراث سیکھو وہ علمسا اور لوگوں کو سکھاؤ انصف العلمی کیونکہ یہ آدھا علم ہے یہ روایت ثابت نہیں ہے فرائض کے متعلق اس طرح کی کوئی روایت بھی ثابت نہیں اس میں فرائض کی کوئی فضیلت ہے ساری ضعیف ہیں الحقوق المتعلق علم قال تھی ہمارے علماء یعنی حنفیوں نے کہا تفا اللہ کو بھی تاریک تلمی حقوقن اور مرتبہ میت کے ترکے کے متعلق چار حقوق ہیں مرتبہ بال ترتیب الہلا یب تکفینی ہی و تجہیزی ہی مین غیر تبدیرن والا تقدیرن ابتدا کی جائے گی اس کے تجہیز و تقفین سے مین تقبی تکفینی ہی کفن و تجہیزی ہی اور اس کا کی تجہیز یعنی دفن کا بندوبست من غیر تبدیر فضول خرچی کے بغیر والا تختیر اور کنجوسی کے بغیر کنجوسی بھی نہیں کرنی فضول خرچی بھی نہیں سما من جمیلی ماں باقی ہی پھر اس کے مال سے جو باقی بچے گا تجہید و تکفین کے بعد اس سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی سما تن فاد ہو پھر اس کی وسیعتیں پوری کی جائیں گی من سی ماں باقی بعد الدینی قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچا اس میں سے ایک تہائی کے ساتھ سما یقسم الباقی پھر باقی ماندہ مال تقسیم کیا جائے گا بین واراتی ہی اس کے واراتا کے درمیان بالکتابی و و اجماع الامتی کتاب اور سنت اور اجماع امت کے مطابق ترتیب و تقسیم التارکہ ترکے کی تقسیم کی ترتیب ف یبدأ باصحاب الفرائض ابتدا کی جائے گی اصحاب الفرائض سے وہ ہم الذين لهم سهام مقدره فی کتاب اللہ تعالی یہ وہ لوگ ہیں اصحاب فروض کہ جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں ثم بالعصابات من جهه النسب اس کے بعد نسبی عصابات سے آغاز کیا جائے گا واصباتو اور اسبا ہے کلو میں یا ہر وہ جو لے لیتا ہے ماں اب اصحاب الفرائے وہ مال جس کو اصحاب الفرائض باقی چھوڑ جائیں وہ دل اور اکیلا ہوتے وقت انفراد کے وقت یہ رضو جمی وہ سارا مال لے لیتا ہے یعنی اگر صابر فروض نہ ہو عصبہ ہی ہو تو عصبہ اکیلا ہی سارا مال ہڑپ کر جائے گا من بلآساباتی سبب پھر آسابات بط طریقے سبب سببی ہی اور وہ کیا ہے ہوا مول اطاقا وہ آزادی کا مولا ہے معتق آزاد کرنے والا سبما آساباتی ہی الگ ترفیب پھر اس کے بعد اس کے اسابات پر مال تقسیم کیا جائے گا یعنی مرتق کے اسابات کو بالترتیب ثم سم سمر على اعلی الفروض فروز نصبیتی قدر پھر اراد ہوگا نصبی زبیل فروز پر بے قدری ہم ان کے حقوق کے مطابق ثم زبیل الارحام پھر زبیل الارحام کی باری آئے گی ثم مول الموالات پھر پھر الموالات المالات سمب المقر سبل مقرری لہوبی علی الغیری پھر مقر لہو دوسرے کے نسب پر جس کے لیے دوسرے کے نسب پر اقرار کیا گیا بحیث علم یسبت نصب اقراری ہی من کا غیری اس حیثیت سے کہ اس کا نسب اس غیر سے اقرار کے ساتھ ثابت نہ ہو ادامات المکیر ہی جب مقر اپنے اقرار پر ہی ہو سم المال پھر جس کو تمام مال کی وسیعت کی گئی مقرر لہو بالبی الغیر کہ کوئی کہے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے اس نے اقرار کیا ہے دوسرے کے نصب پر اور اقرار کرنے والا اپنے اسی اقرار پر فوت ہو گیا اور اس کے چچا نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس غیر سے اقرار ثابت نہ اگر غیر سے اقرار ثابت ہو گیا پھر تو مکیرلہ ہو نہ رہا پھر تو حقیقی عصبہ بن گیا تو یہ ترتیب ہے تقسیم تاریکہ کی فصل فی موان ای موانے میں فصل المانع من العرسی ارباۃ وراثت سے مانع چار ہیں ارخو نمبر ایک غلامی وافرن فرکانہ او ناپسن وہ غلامی چاہے مکمل ہو یا ادھوری وافرن کا او وہ غلامی وہ وافر ہو یا نا کس اسرا مکاتب مدبر قتل اور قتل الذي اللہ کو بھی ہی وجوب القی ساس ایسا قتل جس کے نتیجے میں ساس یا کفارہ واجب ہو وہ اختلاف دینین کا اختلاف وہ اختلاف دارین کا اختلاف کل حربی و دمی اس طرح حربی اور ذمی یہ حقیقت ہے اور حکمن یا حکمن جیسے کل مستمنی و مستان مسلمانوں کے ملک میں اور ذمہ اول حربی مختلف یا دونوں حربی ہوں مختلف داروں کے ایک ہندوستان کا حربی ہے ایک روس کا حربی ود دار و انعام تختالیف اور دار مختلف ہوتا ہے بختلاف ان مانا آتی دفاع دفاع کے مختلف ہونے سے ول ملک یا ول ملک بادشاہی یا بادشاہ کے مختلف ہونے سے لیکن قطائل عصمتی فی ماں ان کے درمیان عصمت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے دار الگ الگ ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے زبانی تو پہلے یاد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کتاب میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اضافی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو آج کے ہمارے درس کا خلاصہ کیا نکلا کہ میت کے ترکے کے چار آکیں سب سے پہلے اس کے جمی مال سے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا پھر جو مال باقی بچے گا اس سے قرض ادا کیا جائے گا پھر جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک تہائی کے ساتھ وسیعتوں کو پورا کیا جائے گا پھر جو مال باقی بچے گا اس کو ورثا کے ماں بین تقسیم کیا جائے گا اور رسا میں سب سے پہلے جو مال دیا جائے گا وہ اصحاب الفروض کو دیا جائے گا اصحاب الفروض وہ لوگ ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر شدہ ہیں اس کے بعد اگر اصحاب الفروض سے مال بچے گا وہ دیا جائے گا آساباد کو آصاب وہ ہیں کل من یاخذ ما ہو اصحاب الفرا دی و اندر انفرادی یا حریض المال اور اس کے بعد عصبہ نصبی کے بعد عصبہ سبابی پھر عصبہ سببی کے, عصبہ تو عصبہ سببی کے زمن میں ہی ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا اس نے اس کو الگ ذکر کر دیا ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد رد ہوگا زبیل فروظ نسبیہ پر ان کے حصوں کے مطابق جتنا حصہ ہے اتنا دوبارہ ملے گا پھر زبیل ارحام پھر مولل المالات اس کے بعد نکر لہو بن نصبی الغیر اس کی شرطیں کیا ہیں نمبر ایک لمس نصب ہوں بقراری ہی بن ذالک لات المکیر اقراری ہی اور مکر لہو بن نصبی الغیر اقرار ہو بن نصبی الغیر نمبر دو اس غیر سے اقرار ثابت نہ ہو نمبر تین مقرر اپنے اقرار پر ہی برے فوت ہو پھر ملے گا مکر لہو مکر لاہو کے بعد موسا الح المال اس کے بعد بیت المال مانع من الرس چار ہیں مانع من الرس چار ہیں قتل جو کہ یا کفارے کو واجب کرے اختلاف دین اختلاف دار اور غلامی وافرن فرانکانا و نا پہ یہ آج کا ہمارا سبق ہے کون سنائے گا کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے باقی مال سے ادا کرنا ایک اللہ دین سب سے مقدر تنفی کتاب اللہ اور اس کے بعد ایک قدر ہے جس کے وجہ سے چار بھائی بلال آپ کو یاد ہے سنا ہاں و رسہ میں سب سے پہلے ہاں ہاں پھر رد ہوگا زبیدرحام مولا الموالا پھر مکر لاہو موسا لاہو بین مال پھر بیت المال ہاں مانے ہاں جی <تر> ہاں جسے کساس یا کفارا بازے <تبار> دوسری غلامی, دوسری غلامی, دوسری غلامی اور اختلاف, اختلاف دین اور اختلاف ڈارین دار چلو جی بلال کو یاد تو سب کو یاد اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کاپی ایک بنانی ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے لکھ کے لے کے آنا ہے کل ان شاء آپ کی کاپیاں چیک گی کاپی لیں اس پر صاف ستھرا کر کے اچھا سا لکھیں اور لکھ کے لے کے